آج ہم آپ کی ملاقات ملک کے مشہور سائنسدان جناب ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی سے کرا رہے ہیں لیجیے فرمائیے ریڈیو آٹو گراف اس وقت ہم محترم ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی صاحب کے پاس ہیں ڈاکٹر صاحب کا ایک ہلکا سا تعارف تو یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ اس وقت خاص طور پر عالمگیر شہرت کے مالک ہوئے جب آپ نے سرفراز ملین اور اسی قسم کی دوسری امراض قلب کی اور بلڈ پریشر کی دواؤں پر اپنی کامیاب ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کچھ آپ کی اپنی کہانی ہم آپ کی زبانی جو سامعین کو سنوانا چاہتے ہیں اس بارے میں کچھ گفتگو کا آغاز کے جائے خالد صاحب یہ زندگی کی کہانی کے جو آپ نے قصہ چھیڑا ہے تو ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ زندگی ماشاءاللہ بہت کافی طولانی ہو گئی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں اور کچھ عنوان سے اس کو ترتیب دوں جی اور اس سلسلے میں مجھے ایم فورسٹر ان سے واقع واقف کہوں صاحب اور آپ نے اور اکثر دوسرے سامعین نے ٹو انڈیا مشہور ناول جو ہے ان کا جی تو ان کی ایک کتاب ہے ناول جی گن اگر سے گزری اس تو ایسا ہوا اس میں ایک چیز بہت دل کو لگی انہوں نے کہا کہ صاحب ناول کے دو انصر جی ایک تو کہانی کا انصر اور دوسرے پلاٹ جس میں نفسیاتی ربط یا قائم ہو کہانی کے دوران جہاں جی. تک کہانی کا معاملہ ہے اس میں تو سننے والا یا پڑھنے والا برابر یہ پوچھتا رہتا ہے کہ پھر کیا ہوا پھر, جی. پھر. اور پلاٹ کے سلسلے میں اس کا سوال ہوتا ہے کہ کیوں یہ ہوا جو, جو کچھ آخر کیوں ہوا اس کے پیچھے کون سے عوامل اثر انداز تھے تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ آپ پوچھیں گے آپ بھی اس سلسلے میں یہی دو پہلو زندگی کہانی کے آپ کے پیش نظر ہوں گے جی ہاں مثلاً یہی کہ بچپن ہی سے شروع کیا جائے جی ہاں آپ کا بچپن بچپن کا بچپن کا بطیرہ زمانہ میرا لکھنؤ کے कोई ساتویں میل پر جو کانپور کو سڑک جاتی ہے اس پہ جو گاؤں ہے جس کا نام چلان جی فروخ آباد ہے جی وہاں اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ میرا بچپن اس ماحول میں گزرا اور اس کا اصل ساری زندگی میں نے محسوس کیا میرے اوپر بہت کچھ رہا اور اس سلسلے میں اکثر آپ بھی سوچتے ہوں گے اور سامعین میں بھی اکثر سوچتے ہوں کہ پہلی یادیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہاں تک پیچھے ذہن میں یادداشت کا جو ہے کہاں تک پیچھے داشت سوچا ہوگا نا جی ہاں جی ہاں پہلی یاد جو ہے میری وہ یہ کہ بھائی وہ جو کھلائی اس زمانے میں کھلائیاں بھی ہوتی تھیں اور آیا اس وقت میں اس کو نہیں کہتے تھے مگر سب میری کھلائی جو تھی وہ مئی جون کی چلچلاتی دھوپ میں اس کو کسی سے ملنا تھا وہاں کے بہانے سے لے گئی اور جب واپس آئی تو اس پر ایسی سخت ڈانٹ پڑی والدہ کی صاحب وہ دوسرے دن بھاگ گئی تو اس کا دھچکا اتنا زبردست لگا ہوگا کہ یہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہے کہ مجھے کس طرح سے وہ لے کے گئی تھی کھلانے کے لیے جی جی جناب اس کے بعد پھر یہ بسم اللہ شروع ہوئی بڑی بغدادی قاعدہ جی اور ہمارے جو استاد تھے مولوی عبدالرف صاحب بڑے اچھے استاد تھے صاحب انہیں سے میں نے کوئی ابتدائی تعلیم دو تین سال تک حاصل کی ہے گھڑی پر گھڑی پہ جی تو اس زمانے میں تعلیم کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی کلام مجید ختم کیا اور اس کے بعد خدم اس دوران میں کچھ اردو بھی پڑھتے تھے مگر یہ ہم نے مجھے نہیں یاد ہے کہ اردو کب شروع ہوئی البتہ فوراً ہی کلام مجید ختم کرنے کے بعد پھر دستور یہ ہوتا تھا کہ آمد نامہ صفت المسادر جی وہ والد کہا کرتے تھے کہ بیٹے بس یہ آمد نامہ تمہیں اگر آ جائے تو سمجھو آدھی فارسی آ گئی کچھ آمد نامہ ختم کرنے کے بعد پھر ہمارا پہلا تعلق جو درسی تعلق قائم ہوا وہ شیخ سادی سے تھا اچھا ان کی گلستان جیسا کچھ بھی سمجھ میں آتا ہو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کی وغیرہ اس قسم کی چیزیں پڑھی اور مولانا اسماعیل میرٹھی پھر نہیں دوسروں سے لے کے پہلی سے لے کے پانچویں کتاب تک پڑھی اور سب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کتنا کچھ ان سے میں نے حاصل کیا اور جو بات کی تربیت شیر و سخن کی شیر و ادب کی جو ہوئی ہے اس میں اس کا بہت کچھ ہے رہا مولوی اسماعیل صاحب کو اور اسکول میں ڈاکٹر صاحب آپ کب پہنچے پھر بھائی اسکول میں اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ حساب وغیرہ گھر ہی پہلے پڑھا کے ایسے کوئی چوتھے پانچویں درجے میں داخل کیا جائے تو میں پانچویں درجے میں کوئنس ہائی اسکول جو لکھنؤ کا ہے اس میں داخل ہوا وہاں وہیں میرے بڑے بھائی چودھری خلیق الجماع صاحب نے تعلیم حاصل کی تھی اور وہیں سے ان سے بڑے جو تھے دو سال بڑے شہر صاحب جی انہوں نے بھی ابتدا تعلیم وہیں شروع کی تھی تو اس کے بعد میٹرک کے بعد یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پانچویں درجے میں ہم ڈرائنگ میں فیل ہو گئے تھے جی اچھا اور لطیفہ یہ ہے کہ بعد میں جیسا آپ بعد میں سنیں گے میں نے جیسے کہ جو مصوری شروع کی اس کی ابتدا ڈرائنگ سے اور گرافکس سے ہوئی جی جی اور جو میری ایکشن جرمنی میں ہوئی تھی اس میں ڈرائنگس جو تھی میری اس उस پر اس کی تعریفیں خاص طور پہ یقین تھیں جی جی ہاں مگر ڈرائنگ کے پانچویں درجے کے امتحان میں ہم رہ گئے تھے تو دستور یہی تھا کہ ایسے کوئی چوتھے پانچویں درجے میں داخلہ کر کے بعد میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد پھر خاندان سے جتنے بھی میرے جتہ داد ماموزاد بھائی خود میرے بھائی چودھری خلیق الماع صاحب جی جی ان کی بھی تعلیم وہیں ہوئی تھی ہے علی گڑھ میں ان سے بڑے جو تھے سب سے بڑے جمیل ادماں صاحب ان انہوں نے بھی بی اے وہیں سے پاس کیا تھا علی گڑھ سے علی گڑھ سے تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر علی گڑھ پہنچے ہاں yeah. اور علی گڑھ کی یادیں میں کہیں اس میں میں نے اسکول میں چھٹے سال میں تو میں نے فارسی لی تھی الٹرنیٹیو تھا اس کا ڈرائنگ کے بجائے جی جی اور لیکن ساتویں سے سال سے لے کر دسویں تک سائنس لی تھی جو تھا جی فارسی کا اور پھر فارسی صرف چھٹے درجے میں میں نے لی تھی جی ڈرائنگ کے بجائے اور اس کے بعد سائنس جس میں فزکس کیمسٹری جی پائی جاتی تھی میٹرک میں میں نے سائنس لے رکھی تھی اور انٹر سائنس کیا اس نقطہ نظر سے کہ میڈیسن پڑھیں خاص طور سے میں چاہتا تھا میڈیسن پڑھ لیکن انٹر سائنس کرنے کے بعد سب میں نے کہا کہ سب جب تک فلسفہ اور انگریزی ادب اور فارسی نے پڑھی اس وقت تک کچھ بھی نہ ہوا میڈیسن بعد میں پڑھ لیں گے تو میرے زودی خلیق صاحب بڑے بھائی نے آٹھ سال مجھ سے بڑے تھے اس زمانے میں چھٹائی بڑائی بہت ہوتی ہے تو وہ مزید تھے کہ نہیں دو سال جایا ہوں گے میں نے کہا صاحب جایا ہونے دیے تو دیکھیے اس زمانے کے نوجوان بھی بہت کچھ کر لے جاتے تھے پھر بلاخ وہ بھی راضی ہو گئے اس کے لیے تو میں نے بی اے کیا فلسفہ اور فارسی اور انگریزی کے طبلے ڈاکٹر صاحب یہ یہی میں آس کر رہا تھا ابتدا میں کہ آپ کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلو بھی ہیں جو آپ کے سائنسدان اور محض سائنسدان ہونے پر دلالت نہیں کرتے مطلب جو انسانی نقطۂ نگاہ سے جو باتیں زیادہ اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ سائنسدان بھی عام انسانوں کی طرح سوچتے ہیں عام انسانوں کی طرح زندگی کے ساتھ ان کا برتاؤ ہوتا ہے تو یہ جو ادب اور فارسی یعنی انگریزی اور فارسی ادب اور فلسفہ جو آپ نے پڑھا اس کو کچھ اثر زندگی پر آپ کی ہوا بھائی بہت تیرا کچھ پڑھا بہت تیرا کچھ اثر ہوا اس کا اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے آپ ان مختلف ثقافتی مضامین کو پنجروں میں بند کر سکتے ہیں اور اسپیشلائزیشن ایک حد تک تو لازم ہے اور ضروری بھی لیکن تعلیم کا جو پھیلاؤ ہے اس کا وسیع ہونا چاہیے کافی غسی ہونا چاہیے اور یورپ میں بھی آپ دیکھیے کہ تیرہ سال کی سکولنگ کے بعد دی. یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں سپیشلائزیشن کے لیے اس وقت تک اس میں اس سکولنگ میں شعر و ادب بھی ہے دوسرے مضامین تاریخ تغافیہ وغیرہ اور زبانیں یہ سب اور سائنس یہ جنرل تعلیم جو ہے عام تعلیم جو ہے اس کی مدت وہاں تیرہ سال لگتی ہے صحیح نہیں اس کے بعد اور جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں بھی گزرے ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے شعر و ادب کے ساتھ موسیقی کے ساتھ اور دوسری اس قسم کے ثقافتی تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم اچانک کسی طرف آ جائیں دی. کہ یہ شعر و ادب سے جو آپ کا تعلق ہے آ, وہ کس حد تک آپ کے یعنی دیگر مشاغل پر اثر انداز ہوا مصبری بھی اور یہ <دیکھے بھی> یہ جو حس حسن جو ہے یہ شیر و عدب اور سائنس دونوں میں قدر مشترک کی ورنہ م... آدمی ٹیکنیشین ہو کے رہ جاتا ہے جی سائنسداں میں اور ٹیکنیشین میں اسی واسطے میں نے ایلس کیا کہ کوئی بڑے بڑے نام لے لیجئے بین الاقوامی شہرت کے جو سائنسداں ہیں ان میں سب نے آپ یہ دیکھیں گے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شعر و ادب کا ثقافت کا بلکہ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں سمجھی جاتی ہے کہ شیر ادب شعر و ادب کا گہرا تعلق ہے سائنس سے اور سائنس تو اب ثقافت کا انسانی ثقافت کا ایک لازمی جز ہے صحیح اور وہ اس کی تعلیم جو ہے ہمارے ہاں ایک عام تعلیم ایک عام شعور سائنس کے جو مسائل ہیں سائنس میں جو کچھ اے, انسان کی زندگی پہ کے ساتھ کس طرح سے اس پہ نظر انداز اے, اس پر اثر انداز ہوئی ہے اس کا شعور کم لوگوں کو ہے اور میری کوشش برابر یہ رہی ہے اے, مختلف یونیورسٹیوں میں اور مختلف کانفرنسیں جو ہوئی ہیں تعلیم کے سلسلے میں کہ اس نظریے کو پیش کروں اور کسی نہ کسی عنوان اس کی منظوری بھی حاصل ہو ڈاکٹر صاحب okay, بی آپ نے علی سے کیا اور پھر آپ شاید لندن لندن گئے یونیورسٹی کالج لندن میں داخلہ لیا کس سبجیکٹ میں دیکھیں وہ بھی نا وہاں بھیل کیجیے اچھا ایک مصیبت یہ ہو گئی پہلے ہم نے پھر بمبئی میں یہ ہوا پھر وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ داخلہ نہیں دے سکتے آپ یہاں کپڑی میں نہیں سکتی جی تو <laughs> یہی تمام وہ عوامل تھے شاید اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ نان کوپریشن موومنٹ میں ہمارے بھائی صاحب جیل میں تھے یہ سے صاحب جی جی انہوں نے جیل سے لکھا کہ صاحب یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے اسکول اور چھوڑ رکھے ہیں اور میں جیل میں ہوں اور تم وہاں یہ تعاون کر رہے ہو کیوں نہ جرمنی جاؤ وہاں بجائے اس کے کیمسٹری جو وہاں کا خاص مضمون ہے کیمسٹری میں تعلیم حاصل کروں جی تو ایک طرف تو یہ پری میڈیکل کا جو چکر چلا تھا کچھ اس کی وجہ سے بدلی تھی میری اور دوسری طرف یہ جو ان کا کہنا ہوا تو ہم نے طے یہ کیا کہ بھئی یہ صحیح ہے تو مارچ سن اکیس میں میں فرینکفرٹ پہنچا وہاں یونیورسٹی में داخلہ لیا اور اس کے بعد پھر ڈاکٹریٹ ڈگری میں نے وہاں اے, کی سن ستائیس کی اک, نومبر میں وہ جو وایوہ ہوتا ہے وہ ہو کے ڈاکٹریٹ ڈگری کی سن yeah. سائیس میں فرینکفرٹ فرینکفرٹ میں اور میرے استاد تھے وہ جو آرگینک کیمسٹری کی عظیم شخصیتیں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے پروفیسر یولیوسفن براؤن فن براؤن اور میں آپ سے کیا کہوں کہ کتنا اثر ساری زندگی میرا میرے اوپر ان کی شخصیت کا تو وہاں ایک بات اور اس سلسلے میں کہنے کی ہے کہ جب میں سن پچیس میں ڈاکٹریٹ امتحان پاس کر چکا تھا ڈاکٹریٹ کے لیے مضمون کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں اپنے استاد سے بات کرنی تھی مجھے تو پیرس سے حکیم اجمل خان صاحب کا اختیار مجھے ملا کمفرٹ پیرس وہ زمانے میں آئے ہوئے تھے پہلے کسی وقت میں لندن گئے تھے اس کے بعد پیرس آ کے ٹھہرے تھے جی تو صاحب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم اپنی تعلیم کا عنوان ایسا کچھ کرو بقیہ تعلیم کا کہ واپسی پر تم طبیہ کالج میں میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہتا ہوں طبی مفردات پر تحقیق کے لیے اور دوسرے موضوعات پر جن کا تعلق یونانی طب سے ہے اور ویدک سے ہے کیونکہ وہ تو آیورویدکن یونانی طبی کالج تھا نا جو حکیم صاحب نے وہاں پہ دلی میں کام کیا تھا جی تو صاحب طے ہوئی بات ان سے یہ اور میں بہت خوش ہوا کہ واپسی پر ایک چیلنج ہوگا اپنے لیے کہ یہ کام کی اس نوعیت کے ساتھ اپنی زندگی کو یہ کام کو آگے بڑھانا ہے جی تو وہاں سے واپسی کے بعد جرمنی میں نے اپنے استاد سے وہ مجھے کچھ اور مضمون دینا چاہتے تھے تو تحقیق کا میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں تو الکلائڈس پہ کام کرنا چاہوں گا اور پروفیسر فن براؤن کی مختلف آرگینک کیمسٹری کے مختلف شعبوں سے اتنا ان کی تحقیق و تفتیش کا اس میں اتنا پھیلاؤ تھا کہ اس میں الکلاڈس بھی شامل تھے مثلا انہوں نے مورفین سے ایک ایسا ڈیریویٹو حاصل کیا تھا جس کی جو ضد تھا مورفین کے اثرات اچھا ہاں یعنی مارفین تو پیرالائز کرتا ہے سانس کو جی اور یہ جو اس کا ایک ڈیریویٹو تھا یہ اسٹیمولیٹ کرتا تھا جی. تحریک جی تنفظ کر بالکل اس کی ضد اسی سلسلے میں مجھے انہوں نے اور کام کوڈین اور خاص طور پہ کوڈین ڈیریویٹو جس کو مورفین کی بہن سمجھیے اس میں ایک میتھائل گروپ زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ میں نے کام کیا اور اس کی بنا پر مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری وہاں سے حاصل ہوئی واپسی پر افسوس مجھے بے حد ہوا یہ کہ حکیم صاحب کا کچھ ہی مہینوں پہلے انتقال ہو گیا تھا اور کیا کچھ مصیبتیں اس سلسلے میں ہوئیں کہ آیورویدک یونانی طبی کالج میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم ہو بھی صحیح یا نہ ہو بالآخر انہوں نے فیصلہ یہی یہ کیا کہ ثابت ہونا چاہیے اور میں اس کا ڈائریکٹر مقرر ہوا ڈاکٹر صاحب وہ کالج ہم واپس بعد میں آئیں گے یعنی ہندوستان واپس ہم بعد میں آئے پہلے یہ کہ وہ جرمنی میں آپ کی تصویروں کی نمائش ہوئی تھی آپ نے بتایا تھا ہاں بھائی لطیفہ یہ ہے کہ میں نے पहली پہلی آمدنی جو مجھے حاصل ہوئی وہ سائنس नहीं نہیں بلکہ مصوری سے اس کا قصہ یہ ہوا کہ یوں تو میرے بڑے بھائی سمیوزامہ صاحب ان کو بچپن سے ڈرائنگ اور مصوری اور پلاسٹک وہ جو ہوتا ہے مورتیاں بنانے کا جو قصہ ہوتا ہے جی جی اسکلپچر اس سے بڑا شوق تھا اور اسی وجہ سے ان وہ گئے کلکتے جو آرٹ اسکول تھا اس میں تین چار سال انہوں نے شاگردی میں گزارے ابنیندر ناتھ ٹیگور جی ٹھاکر جی تو ان کو میں تصویریں بناتا دیکھتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا بڑی مجھ کو بھی اس سے دلچسپی تھی نہیں آپ نے کسی سے براہ راست سیکھا نہیں نا وہ کس طرح سے وصلی بناتے تھے کس طرح سے پہلے خطوط اس پر وہ کرتے تھے پینسل سے خطوط کھینچتے تھے ڈیزائن کے اور پھر پینٹنگ کا ان کا کاپ تھا یہ سب میں دیکھتا رہتا وہاں پہنچ کر میں نے یہ جو لیکن میں نے کبھی اس سے پہلے جرمنی پہنچنے کے پہلے کبھی پینٹ نہیں کیا تھا البتہ مصوری پہ اکثر مدامین لکھنک چھوڑے تھے اپنے سوانے ہاں اب شوق مجھے بےحد تھا اس میں مصوری سے بھی اور شیر و سے بھی ابتدا سے تو وہاں کی جو میں نے ماڈرن پینٹنگز جو ہیں ان کی ایکزب... جو نمائشیں دیکھی تو میرے اوپر بڑا ان کا اثر ہوا خاص طور سے پیکاسو کا اور فرانس مارک ایک جرمن کیوبسٹ جی تھے ان کا جی تو صاحب ہم نے بھی ایسا کچھ زندگی کا معاملہ ایسا ہوا سن اکیس بائیس کے دوران کہ ہم نے پینٹ کرنا شروع کیا اور خاص طور سے ڈرائنگ کیوبسٹک ڈرائنگ سے ابتدا کی تھی صاحب سال ڈیڑھ سال کے بعد یہ کہ میں ایک گیلری تھی شامز نام تھا ان کا گیلری شامز وہاں گیا تو میں نے جو کچھ پینٹنگس اور جو کچھ تھوڑی بہت تھی ان کے نمونے ڈرائنگس کے اور گرافک کے پینٹنگس کے لے گیا تھا انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ان کو ایگزبٹ کیوں نہیں کرتے تو اس طرح سے پہلی ایگزیبیشن ہوئی اور سن سینتالیس میں دوبارہ ایک ایگزیبیشن ون مین شو سمجھی وہ تھی اس جی. میں uh, صاحب ہماری کوئی ایک ہزار مارک کی تصویریں ڈرائنگس پہ کی یہ کہاں ہوئی تھی uh, یہ جی بھی فرینک میں ہوئی تھی اچلی اچھا. ایک تھے uh, ان کی گیلری تھی اس میں ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب اب ہم دہلی چلیں پھر yeah. مطلب یہ کہ جہاں آپ نے طبیہ کالج میں yeah. اپنے تحقیق دوبارہ شروع کی سب سے پہلی جو چیز میں نے اپنی تحقیق کے لیے لی وہ تھی راولفیا سرپنٹینا جس کو اسرول بھی کہتے ہیں چھوٹا چاند بھی کہتے ہیں اور بہار میں اس کو پگلے کی بوٹی کا نام بھی دیا گیا ہے حکیم صاحب ایک عرصے سے کوئی دس پندرہ سال کے عرصے سے اسی بنا پر اس کو اکثر دماغی امراض کی علاج کے لیے استعمال کرتے تھے اس کا نام انہوں نے رکھا مات تھا مات جی ہاں دوا و شفا نام رکھا تھا جی تو سب سے پہلے میں نے اس پر کام کیا اور شروع کیا اور دوسری چیز جو تھی پہلے ہی سال وہ تھی بھلاوا جی جس کو بلادر کہتے ہیں بھیلا وغیرہ وغیرہ جی آپ کو خیال ہوگا اور انگریزی میں کہتے ہیں مارکنگ نٹ کیونکہ دھوبی اس پہ شکاف کر کے اس کانٹے سے یا کسی اس سے کپڑے پر نشان ڈالتے ہیں اور پھر وہ لائم واٹر ہیں وہ لائم واٹر اس پہ ڈال دیتے ہیں اچھا تو اس سے اس کا جی وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے اور کالا سا نشان پڑ جاتا ہے جو کئی دھلائیوں تک چلتا ہے جی ہاں اور پھر بعد میں اجملین جو الکلائڈ ہے اس کے متعلق یہ معلوم ہوا کچھ کام اس کے سلسلے میں ہندوستان میں بھی ہوا تھا فارمکالوجی کا کہ یہ ہیں نبس کی بے ترتیبی جو ہو جاتی ہے مسنگ بیٹس اس میں جتنی بھی اب تک جو دوائیں تھیں ان سے اس کے سمی اثرات کم ہیں اور طبی اثرات زیادہ ہیں چنانچہ وہ جرمنی میں ٹنو میں اجملین وہاں پہ بنتی ہے جی پروڈکشن ہوتا ہے جی میں, جی ہاں اور اس جی کے جی لیے, جی جی جی لیے جرمنی میں اور ہالینڈ میں اور دوسرے کانٹینٹل یورپ کے جو ممالک ہیں جیسے اس کی بنا پر ان دونوں چیزوں کے بنا پر اچھا خاص طور سے یہ پہلے تو مجھے میڈیکل فیکلٹی جو ہے اس کے بعد پھر اور ففٹی ایٹ ہی میں روس کا لارج گولڈ میڈل اچھا انہوں نے دیا ایزاد میں پھر نائنٹین سکس میں رائل سوسائٹی نے یہ ایزاد بخشا کے اس کی فیلوشپ کے لیے میں میرا الیکشن ہوا اور سن چونسٹھ میں ویٹیکن اکیڈمی آف سائنسز جو بین الاقوامی اکیڈمی جو ہے وہ صرف یہی ایک ہے اور سب نیشنل ہے اور اس میں آپ خیال کیجئے کہ جس طرح سے کارڈنل ستر ہوتے ہیں اسی طرح سے سائنٹسٹ جن جن کو الیکٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ستر اچھا جی ہم نے آپ کو بہت بہت زیادہ زحمت دی ہے اور اس وقت بھی جب کہ آپ اس کمرے میں کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کے درمیان ابھی تک بیٹھے ہیں اور اس گرد کئی لیبارٹریوں میں آپ کے جہاں طالب علم مصروف ہیں اور ان کے بلکہ یہ بھی میں معذ کروں گا کہ ان دروں اور دریچوں سے لیبارٹریوں کے ہمیں باہر آنے والی گیسوں نے بھی یہ احساس دلا دیا تھا کہ ہم کسی تحقیقی ادارے میں آئے ہیں تو اب یہی کہ اس وقت آپ نے اب تک جو بھرپور زندگی گزاری ہے اس کے بعد یعنی آپ کا کو کوئی پیغام اگر ہو یا کوئی خاص بات اگر آپ کہنا چاہیں نوجوان نسل کے لیے سننے والوں کے لیے خاص طور پر وہی دیکھیے سننے والوں کے لیے کہنا تو بہترا کچھ ہے لیکن جو کچھ سوالات آپ سائنس اور فلسفے کے سلسلے میں کر رہے تھے کہ یہ اتنی الگ الگ چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے یکجا ہو پاتی ہیں ہو سکتی ہیں تو اس سلسلے میں مجھے البتہ یہ کہنا ہے کہ سائنس اور فلسفے کی جو دشوار حسین منزلوں تک رسائی جہاں تخلیق و تقفین کے اجالے آنکھوں کو چکا چکاچون کر دیں ان برخرداروں کے بس کا روگ نہیں جن کا اپنے ادب اور تہذیب سے کوئی سروکار نہ ہو اور میں چاہتا یہ ہوں کہ نئی فوج جو ہے نئی جنریشن جو ہے وہ اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھے اور میں برابر اپنے طلباء اور طالبات سے یہی کچھ کہتا رہتا ہوں اور اس کی Uh, کوشش کرتا ہوں کہ ان میں جسے مطالعے کا شوق ریڈنگ جسے ہیں وہ ہی ریڈیو اوٹوگراف ابھی آپ ملک کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی کا انٹرویو سن رہے تھے انٹرویو لے رہے تھے شمس الدین خالد ملاقات کی ترتیب و پیشکش عقیل اشرف